ست پورئی ان ناظمی اے لوگو اپنے پروردگار کے غزب سے ڈرو یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے يَوْومَ تَ رَوونهَا تَذهَلُ كلُلّ مُرضةٍ عََّأَضَّغَة وَتَضَعُ كلُلُّ ذاتِحملَمٍْ حَملَهَا وَتَضَع كلُلّ ذاتِحملمٍ حَملَهَا وَتَرَن سَسُكَارَ ومَاهُ بِسُكَارَ وَلََّ عَذاَابَ اللهَّهِ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدہواس ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سر کا شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں <تصال> جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزہ کے عذاب کی طرف لے جائے گا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 نل مخلقة مخلقة لَكُمْ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 ترل اور اے لوگ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر ایک جمے ہوئے خون سے پھر ایک گوش کے لوتڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجائی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اس میں بڑوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگاتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود بر حق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب عطفی لیضل عن سبیل اللہ لہو فی دنیا خزیادہ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے ذلك بما قدمت يداك وأن کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو ت نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آسمائش پیش آ گئی تو وہ مو موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے یدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذالک هو الضلال البعید وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے يدعو لمن اقرب من نفعه لبئس ولبئس <تصفيق> <تصفيق> یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ ان اللہ يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ هَلْ كَيْدُهُ مَا <يَغِيرٌ> جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجلا ہٹ دور کر سکتی ہے وَكَذَلِكَ وَأَنَّ اللَّهَ مَن يُرِيد اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے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 مومن ہوں یا یہودی صابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا یقینا اللہ ہر چیز کا گواہ ہے الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر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 ان اللہ ما کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب تیہ ہو چکا ہے اور جسے اللہ ظلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے ہادان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من ناری سب یہ <تصفيق> مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا محف بل جلو جس سے ان کے پیٹ کی اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی الام مقامی او اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہاں ہوں گے قلما ارد ان يخرج منها من ضمن اعيد فيها اعيد فيها وذوق عذاب الحريق جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ انتی جن جنات تجری می تحتی ہلو حل نفی ہے فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حَرِيرٌ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجائے جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے ان والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء ان فِيهِ فی الد و غل بن علی بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑی راہ نکالے گا ہم اسے درد عذاب کا, کا مزہ چکھائیں گے اب اب نل بی اللہ تشرخ بیش او ور بی الفین الق امین ورل کیا سو اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکو سجدے بجا لائیں فِي الناس يأتوك رجالا كل ضامر من كل فج اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں شہدوں فی عال ہوں عسم اللہ ویز قرسم اللہ فی ا معلوم تنالم رزق ہوں بہیم تلّ فَكُلُوا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ <الْفَقِير> تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور متعین دنوں میں ان پائوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں چناچے مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دس محتاج کو بھی کھلاؤ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں لکھوج تنج مل تن بو کو یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے لہذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو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 کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھنکے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے لَكُم منافع الى اجل مسمن ثم محلها الى الْبَيْتِ فیوں تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اذا اللہ وجلت قلوبهم ما اصابهم ما اصابهم الصلاة ما ينفقون جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روب تاری ہو جاتا ہے اور جو اپنے اوپر پڑھنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر شَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ذبہ ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوش میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنولا اللہ کو نہ ان کا گوش پہنچتا ہے نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں کہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں یقین جانو کہ اللہ کسی داغاباس ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ غُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ وَلَو لَا دَفْ اللهَّها سَبَعضَ بِبَعض له الدِّمَة صَوامِعُ وَبِع وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ يُذكَوْ فِي هَسْم اللهَّهِ كَفِير وَل يَصُرًاَّ اللهَّهُ مَيْ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے اللہ عبۃ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے وَإن فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وسمود اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدو سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں وقوم ابراہیم قوم تو نیس ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم قومین وَكُلِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور مدین کے لوگ بھی اور موسا کو بھی چھٹلایا گیا تھا چناچے ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی فَكَأَيِّمْ قریت اہلکنا ہا وہی ظالمت فہی على علی عروشها فہی خاویت علی عروشها و بئر معطلت و قصر غرز کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت حلا کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کوئیں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا سو تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل لندے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہر کس خلاف ورزی نہیں کرے گا اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی طرح کا ہوتا ہے وَكَأَيِّم مِن قرية ام لیت لها وإلي اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا سو نمکم اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم پھر جو لوگ ایمان لے ائے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور با عزت رزق ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دور دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں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 فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی فار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے جما القیش قوانین یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لئے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صراط <مستقیم> اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالی نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم اتا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے وَلَا او عذاب يوم اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا المول بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا چنانچہ دو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا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 اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رسک دے گا اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رسک دینے والا ہے وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ اندرہ یہ بات تو طے ہے اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے کبھی انہوں اللہ دون امل دون ہی ہوں الباپل او انما دون دون ہی ہوں البا پل و, من هو و, من هو و, من هو و اللہ علی الکبی یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے رتبہ بھی بڑا ان اللہ لطیف خبیر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سر سبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے بزات خود قابل تعریف أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ فل فل کے تجری فل بحری بھی تجری فل بحری بھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا واقعی انسان بڑا ناشکرہ ہے لکل مستفی ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں لہذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو وَإن جادلوك فقل اللہ اعلم بما تعملون اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ تم فی تخت اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ بِلَذِيْنَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ وبئس اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہہ دو کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے آگ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے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 ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اب اسے کان لگا کر سنو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی نظیر ان, ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اوت کا بھی مالک ہے اقتدار کا بھی مالک اللہ مین رسلا ومن الناس ان بصير اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے ما وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دارو مدار ہے يَا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الْخَيْرَ <تُفْلِحُون> اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جم فین منہ ربی کم ابر مل مسلم مبل گلی خون ہو سو شہید لیا کن اصو شہید نال وت خون الناس الصلاة هو فنعم ونعم النصير اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو لہذا نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو वो तुम्हारा रखवाला है देखो कितना अच्छा रखवाला और कितना अच्छा मददगार